لبا یت چن یم وشن شت نہ و یم ہا نے ی چن کر بلای مولانا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ازاداران امام حسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد یہ گفتگو ہماری امام حسین وارث انبیاء کے اعتبار سے مسلسل چل رہی ہے اور آج ہم اپنے اس گفتگو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں ہمارا نواں اور آخری ایپیسوڈ اس گفتگو کا جس میں ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نہ صرف جناب آدم علیہ السلام جناب نو علیہ السلام جناب موسا علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بلکہ فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کے بھی وارث ہیں اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مسلسل خواہر تفسیر فاطمہ بنی رہی ہیں آج بھی وہ اپنے علم سے ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم خواہر وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام کے نہیں ایپیسوڈ کے آغاز سے پہلے خواہر آپ کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے کہ آپ نے اس گفتگو کو اتنا بہترین بنایا اپنی خطابت اور اپنے علم کے ذریعے سے اللہ آپ کو مزید توفیقات سے نوازے اور ایسے ہی آپ ہمارا ساتھ دیتی رہیں اللہ امین بس دعا یہی ہے کہ مادر امام حسین اس خدمت کو قبول کریں الہی عامین یا رب العالمین آ, ہم نے جیسا کہ ابھی انٹروڈکشن میں بھی اپنے ناظرین کو بتایا اخبار کہ الحمد مائی گفتگو پچھلے گزشتہ آٹھ ایپیسوڈ میں اسی پر مشتمل رہی کہ کی کیسے امام حسین علیہ السلام جناب آدم جناب نوح جناب ابراہیم جناب موسیٰ کے وارث ہیں اور آج ہم بات آ, اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کی نسبت سے کریں گے آ, لیکن جو ایک اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے جیسا ارشاد فرمایا ہے کہ ہم میں سارے کے سارے محمد ہیں ہم چودہ جو ہیں اس میں اول اور درمیان میں اور آخر میں ہم سب کے سب محمد ہیں یعنی آ, ہم میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا تو جب ہم یہ کہتے ہیں یا امام یافر صادق علیہ السلام جب یہ کہتے ہیں کہ امام حسین وارث سے رسول ہیں تو کیا وہ کچھ خاص صفت ہے وہ کوئی خاص صفات ہیں جو صرف اور صرف امام حسین میں موجود ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وارث سے رسول اللّہ کہا جائے افضب الحمطوان الرزیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و بحی نستعین و ہوا خیر و نأثرم و معین جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ جی. یہ چودہ کے چودہ محمد ہیں تو ان میں سے کسی ایک کے لیے نبی کی صفات کو ڈھونڈ کر نکالنا میرے لیے بھی بہت سخت تھا حال کام تھا اور بڑی مشکل سے کچھ چیزوں کو میں نے الگ کیا ہے جو صرف امام حسین کے پاس ہے اور دیگر آئمہ کے پاس وہ صفات جو نبی کے ذات گرامی میں تھا وہ نہیں ہیں اس میں سے سب سے پہلی جو چیز مجھے ملی وہ یہ کہ جیسے ہی نبی کریم کی ولادت ہوتی ہے جی فارس کا آتش قدہ بجھ گیا تھا جی وہ وہاں آگ جلتی رہتی تھی اور ان کی ولادت کے بعد اسے ٹھنڈا کر دیا گیا, گیا بلکہ وہ خود بخود سرد ہو گیا جی وہ ٹھنڈا جی ہو گیا جی جی جی اسی طرح جب امام حسین کی ولادت کو ہم نے پڑھا تو پتا چلا کہ جیسے ہی امام حسین دنیا میں آئے تو اللہ نے ازاداروں کے لیے جہنم کی آگ کو سرد کر دیا سبحان اللہ یہاں سے فارس کا آتش کدا سرد ہو رہا ہے لیکن امام حسین کی ذات گرامی وہ ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ بجھا دیتا ہے کے دوسری چیز وہ یہ کہ جیسے ہی رسول اللہ کی ولادت ہوتی ہے ان کی ولادت کے بعد سارے جو بدھ تھے نا خانہ کعبہ کی چھت پر ان کو سرنگوں ہوتے ہوئے دیکھا گیا سب جھک گئے تھے یعنی ایک حق کے آنے کے بعد باطل نے خود بخود اپنے سر کو جھکایا کیا بات اسی طرح جب امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر قیام کیا ہے تو سارے کے سارے باطل نے حق کے سامنے اپنے سر کو جھکا دی بہت آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ باطل جیت رہا تھا لیکن آج اگر باطل جیت جاتا تو اس کا جھنڈا لہرا تھا امام حسین کے پرچم نے ہر جگہ پر لہرا کے اعلان کیا کہ وہاں اس وقت بھی باطل نے سر جھکایا تھا حق کے سامنے تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ Uh, ہم نے نبی کریم کی زندگی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے امام حسین کے لبوں کو بوسہ دیا ہے اور جہاں امام حسین کے گلو مبارک پر خنجر چلنے والا تھا وہاں پر بھی بوسہ دیا بقیہ امام حسن کے لیے بھی نہیں ملتا ہے <ساين> جبکہ وہ بھی آغوش میں پلے ہیں سیم ایک ساتھ پروان چڑھے ہیں <ساين> لیکن گلوبِ مبارک کا بوسا جو دیا ہے وہ صرف امام حسین کو دیا ہے امام حسن کے لبوں کو چما ہے لیکن گلے کو جب چومنے کی بات آتی ہے بوسا دینے کی بات آتی ہے تو صرف امام حسین اس میں موجود ہیں اور ولادت جب امام حسین کی ہوئی ہے تو ولادت کے موقع پر جو پہلی مجلس برپا کی ہے وہ خود نبی کریم ذاکر تھے امام حسین اللہ, کے اور اللہ. وہ ذکر کر رہے تھے امام حسین کا امام حسین کے مصائب پڑھے اور انہوں نے گریا کیا بقیہ کسی امام کے لیے نہیں ملتا ہے کہ ان کی ولادت کے موقع پر ان کا ذکر کیا گیا ہو ان کا مصائب پڑھا گیا ہو اور گریا کیا اور خود نبی نے کیا ہے نبی کریم نے اس کے بعد ایک جو وراثت ہے وہ نبی کریم جو ہیں وہ آ, وارث قرآن ہے جی ہر امام وارث قرآن واح ہے ٹھیک ہے, ہے کیا بات لیکن ایسا وارث قرآن جو نوکے نیزا پہ تلاوت کر کے محافظ قرآن بناتے ہیں کوئی بھی ایسا نظر نہیں, نہیں آتا, آتا بات ہے بات نبی وارث قرآن ہے لیکن اگر امام حسین نے حافظ قرآن بن کر اس کی حفاظت نہ کی ہوتی تو بقیہ امہ وارث قرآن نہیں بن سکتے یہ امام حسین ہے جو اصل وارث قرآن قرار پائے اس کے بعد نبی کریم کے بعد جو چیزیں تھیں جو اساسہ تھا ان اساسے میں سے جنا۔ جی صرف امام حسین کو ملا ہے اس لیے کہ کربلا میں جو امام حسین کے پاس زلجھنا تھا وہ نبی کریم کا گھوڑا جی تھا جی اور ایسا باوفا کہ جب تک امام حسین پیاسے رہے وہ بھی پیاسا رہا امام حسین نے بہت اثار کیا کہ کی پانی پی لو مگر اس نے نہیں پیا اور کربلا کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ وہ جب, جب کو غائب کو ہوا ہے ہاں تو وہ کسی کو نہیں ملا ہے بس یہ روایات ثابت کرتی ہیں کہ جب آنے والے امام حسین آئیں گے تو انشاءاللہ ان شاء اللہ وہ زلجھنا اس ان کے ساتھ آئے گا لیکن یہ زلجھنا جو ہے وہ صرف امام حسین کے پاس حد دیکھیں نا آپ کا ہر مظلومیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ وہاں جو لوگ موجود تھے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کرنے والے وہ زلجھنا کا احترام کر رہے تھے کہ یہ رسول, رسول کا ذل بے شک مگر رسول کے خون اور گوشت کا احترام کرنے والا کوئی نہیں تھا یا لفظوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ زمانہ یہ تو دیکھ رہا تھا کہ رسول اس زلجھنا پہ سوار ہوتے تھے لیکن یہ نہ دیکھ سکا کہ یہ وہ حسین ہے جو خود رسول, پر, رسول سوار پر سوار تھے تو یہ بصیرت کا معاملہ تھا کربلا کی سرزمین پر ایک جو اثاثہ ہے رسول کے پاس وہ ہے شمشیر تلوار جی ہر ائمہ کو ملی ہے لیکن نبی کے بعد اگر اس تلوار سے جنگ کسی نے کی ہے تو وہ صرف امام حسین ہے یہ وراثت بھی صرف امام حسین کے پاس ہے آ, تمام ائمہ کے پاس یہ تلوار گئی ہے آ, لیکن کسی نے جنگ نہیں کی ہے خود امام زمان کے پاس وہ تلوار موجود ہے لیکن جب آئیں گے تو وہ آ, جو آج کی ٹیکنالوجی ہے اس کے اعتبار سے جنگ کریں گے وہ تلوار صرف گواہی دیں گی کہ میں صحیح ہاتھوں میں جی, جی, ہوں جی, گواہ بن کر آئے گی لیکن اس جی. سے جنگ نہیں ہوگی اور آ, اس کے بعد جو آ, ایک چیز ملتی ہے وہ یہ کہ نبی نے اپنی ذات کے لیے کہا کہ جو میری زیارت کرے گا میری زندگی میں یا میرے بعد میں روز محشر اس کی شفاعت کروں گا اور پھر اس کے بعد سیم جملہ صرف امام حسین کے لیے ہے کہ جو امام حسین کی زیارت ان کی زندگی میں یا ان کے بعد کرے گا میں نبی وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا یا اپنے لیے کہا ہے یا امام حسین یا امام حسین, امام حسین, حسین لیے. کے لیے کہا ہے تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ امام حسین کے پاس آئی ہیں اور دیگر آئمہ کے پاس یہ وراثت نہیں پہنچ تکی کیا بات ہے خیر یہ بہت افسوس نما کہہ لیں افسوس ناک کہہ لیں اس کو کہ اتنی تمام فضیلتوں کے حامل ہونے کے باوجود بھی سب سے مظلوم تر اگر شخصیت کوئی نظر آتی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کی نظر آتی ہے اور یہ کربلا کی جنگ جو تھی کہ اتنی مظلوم یہ جنگ اس کی کیفیت کہ جس میں کوئی رولز کوئی اصول کسی چیز کا جو ہے وہ جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں پالن کرتے ہوئے نہیں نظر آتے ہیں کہ جب یہاں پر چھوٹی سی کوئی ایک باکسنگ رنگ میں لڑائی بھی ہو رہی ہوتی تو اس کے لیے ایک ریفری رکھا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اصول کی جو ہے وہ پابندی رکھی جائے مگر امام حسین علیہ السلام کی ذات اور آپ کے ساتھ جو آپ کے ناصرین تھے ان کے ساتھ بہت ناانصافی اس اعتبار سے کی گئی میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو حالات امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تھے اس جنگ کے دوران اس سانحے کے دوران کیا رسول اللہ کی زندگی میں جو آپ نے اتنی ساری جنگیں دین اسلام کے لیے کی ہیں ان میں کسی ایک جنگ کے حالات اس جنگ سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں آ, مجھے یہ بات یاد ہے کہ ہم لوگوں نے جنگ بدر کے اعتبار سے بات کر لی ہے جی کر اگر میں جنگ بدر کو چھوڑ دوں اور صرف جنگ عہد کی بات کروں جو نبی کریم کی جنگ ہے اور اس جنگ کو اور کربلا کی جنگ کو ساتھ میں رکھ کر اگر دیکھیں تو بہت ساری آپ کو چیزیں مل جائیں گی جو جنگ بدر میں بھی تھی اور جنگ کربلا میں بھی تھی پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جنگ عہد میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کے خلاف جو کھڑا تھا وہ ابو سفیان تھا اور جنگ کربلا میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی ابو سفیان کا پوتا کھڑا ہے یعنی حق کی جانب رسول اللہ اور ان کے نواسے ہیں اور باطل کی جانب ابو سفیان اور ان کا پوتا ہے ایک ہی نسل دونوں طرف نسل دونوں طرف ہمارے سامنے ہے Uh, جنگ احد کی دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ جنگ احد کے دوران جنگ کے کسی بھی قانون کی uh, پیروی پیروی نہیں کی گئی ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہر قانون کو کچل دیا گیا ہے جنگ احد م... میں بھی یہ ہوا ہے. ہوا ہے اور کربلا کی سرزمین پر بھی ہم دیکھیں کہ جنگ کے کسی بھی قانون کی رعایت نہیں کی گئی ہے تیسری چیز جو احد میں تھا جو ہوا تھا وہ یہ کہ سروں کو تن سے جدا کیا گیا تھا اور کربلا میں بھی ہم دیکھیں کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے سروں کو تن سے جدا کیا یعنی کربلا میں یہ سروں کا تن سے جدا کرنا کوئی نیا کام نہیں ہے یہ دیا جا چکا ہے رسول خدا کی حیات میں بھی کیا جا چکا ہے زیرتِ عاشورہ میں یہ جملہ ہے نا کہ فلاں اللہ امتن اسد اساس ظلم و کہ جس نے جس نے ظلم کی اساس ڈالی ہے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے ان پر لانت ہے بہت تو اچھی. یہ بنیاد ڈالی جا چکی تھی हुँ. تو یہاں پہلے سب کو حوصلہ دیا جا چکا تھا کہ ایسے کیا جا سکتا ہے لہذا کربلا میں لوگوں کی ہمت ہوئی ہے کیا لوگوں نے کیا ہے کیا چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ نہ صرف یہ کہ سر کو تن سے جدا کیا گیا بلکہ لاشے کے ہاتھ اور پیر بھی کاٹے گئے اور کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاشوں کو پامال کیا گیا احد میں یہاں نبی کریم کا چہرہ اقدس خون آلود ہو گیا تھا کربلا میں امام حسین کا چہرہ مبارک خون آلود ہوا تھا احد میں جو ناصرین تھے نبی کریم کے ان ناصرین کے لیے جو ملتا ہے وہ یہ کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کچھ ہو جائے ہمیں کچھ ہو جائے بس نبی بچ جائیں یہاں کربلا میں بھی جتنے بھی انصار تھے امام حسین کی ان کی بھی کوشش یہ تھی کہ ہمیں چاہے جو بھی ہو جائے بس امام حسین کی زندگی بچ جائے اور جتنے بھی عہد میں مارے گئے ہیں رسول اللہ کے ساتھ جو تھے ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ستر بتائی جاتی ہے تقریباً ستر لوگ جو ہے وہ عہد میں نبی کریم کی جانب سے شہید ہوئے ہیں اور امام حسین کے پاس جب ہم آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کو ستر اکہتر نبی نے بھی ستر لاشیں اٹھائے ہیں اور امام حسین نے بھی کربلا کی سرزمین پر اکہتر جنازے اٹھائے ہیں پھر ایک بات جو اس میں کہی گئی وہ یہ کہ اوہد میں بھی اگر ہم دیکھیں تو خواتین نے ایک بڑا کردار کردار نبھائی. نبھایا ہے اور خواتین موجود تھیں یہاں پر بھی کربلا میں بھی خواتین موجود تھیں احد میں جو ایک سانحہ ہوا وہ یہ کہ نبی کریم کے جو چچا تھے جناب جی. حمزہ جو بہت شجاع بہت دلیر ان کو مار دیا گیا جی. ان کو شہید کر دیا گیا اور نبی بڑے غمگین ہوئے کربلا میں بھی امام حسین کے ایک بھائی جو بہت شجاع ہے ان کو شہید کر دیا گیا جن کی شہادت پر امام حسین بہت غمگین ہوئے تھے یہاں عہد میں یہ ہوا تھا کہ جب جناب حمزہ مارے گئے تھے تو ان کے سینے کو زخمی کیا گیا हم. تھا اور ان کے کلیجے کے ساتھ بے حرمتی کی گئی जी. تھی یہاں کربلا میں جناب علی اکبر کے سینے کو چھلنے کیا گیا ہے اور وہاں ان کے جب برچھی کا پھل نکالا گیا تو جناب علی اکبر کا کلیجہ جو ہے برچھی میں الجھا ہوا باہر آ گیا تھا بس فرق یہ ہے کہ جس وقت عہد میں جناب حمزہ کی Uh, بہن آ رہی تھی اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے تو نبی کریم نے فوراً ایک چادر اڑھا دی تھی <سؤال> کہ بہن کیسے دیکھ سکے گی جناب حمزہ کے اوپر ایک چادر نبی کریم نے ڈال دی تھی کہ اب بہن آ رہی ہے جناب صفیہ آ رہی ہیں وہ کیسے دیکھ سکیں گی مگر کربلا کی سرزمین پر جس وقت امام حسین تڑپ رہے تھے زیر خنجر پانی کے لیے اور ان کے میں مبارک پر خنجر چل رہا تھا کند خنجر تلہ زینب یہاں پہ کھڑی ہو کر ایک بہن اپنے بھائی کے تمام مصائب کو دیکھ رہی تھی جو ایک سخت مرحلہ تھا ایک بہن کے لیے یہاں تو بہن کو روک دیا گیا دیکھنے سے مگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب نے سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کربلا کی سرزمین اور احد کی سرزمین میں ایک بات جو بالکل ایک جیسی ہے وہ یہ کہ میں بھی ضعیفوں نے جو ہے نبی کا ساتھ دیا ہے اور ضعیف جی ہونے کے باوجود بھی نبی کی طرف سے دشمنوں سے لڑے ہیں کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضعیف ہیں جناب حبیب ابن مظاہر ہیں مسلم جو چل بھی نہیں پا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ نبی نبی کے نواسے کا ساتھ دینے سے اپنے نسرت کا جذبہ بہت بہت بلند ہے یہاں پر بھی نصرت کا جذبہ نظر آتا ہے یہاں پر بھی نصرت کا جذبہ نظر آتا ہے اوہد کی سرزمین پر سید الشہدا جناب hmm. حمزہ کو لقب دیا گیا کربلا کی سرزمین پر سید الشہدا کا لقب امام کو دیا, سلام گیا. دیا گیا اور پھر یہاں جب جناب حمزہ کی بات کر رہے ہیں ہم اور جناب علی کو ہم بھول جائیں یہ ہو نہیں سکتا hmm. کیونکہ وہ سب سے بڑے دفاع کرنے والے جی. تھے اوہد کی سرزمین پر جو اس وقت نبی کے بھائی ہیں نا نبی جی. کے بھائی جی. ہیں جی. تاریخ کہتی ہے کہ احد میں امیر الملین کے جسم اقدس پر ستر زخم لگے hmm. اور یہاں کر بلا کی سرزمین پر جب امام حسین کے بھائی کو ہم دیکھتے ہیں تو hmm. ان کے زخموں کا اندازہ لگانا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ نجف کا رخ کر کے مولا سے کہوں مولا جب آپ کو زخم لگ رہے تھے نا تو آپ کے ہاتھ محفوظ تھے آپ اپنے زخموں کو صاف کر سکتے تھے آپ اپنے زخموں پر ہاتھ رکھ سکتے تھے آپ اپنے بس زخموں کو سہلا سکتے تھے لیکن جب کربلا میں امام حسین کے بھائی کے بازو کو قلم کرنے کے بعد آنکھوں میں تیر مارا گیا ہے ان کے سینے پر جب تیر لگا ہے جو مشک کو چھیتتا ہوا جناب عباس کے سینے کو زخمی کر دیتا ہے تو اب الفضل کے پاس بازو نہیں تھے انہوں نے اپنے زخموں پہ کیسے برداشت کیا ہوگا کیسے صبر کیا ہوگا یہ صرف ابل فضل جانے اور امام حسین جانے یا یوں کہہ دوں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ بھی امام حسین پر گریا کرتے تھے یاد آتا رہا ہوگا کہ میرے پاس تو میرے بھائی کے جب زخم لگیں گے تو میں سہارا بنوں گا خود ان کے ہاتھ سہارا بنیں گے مگر حسین جب تمہارے بھائی زخمی ہوں گے تو تمہارے پاس کوئی نہیں ہوگا ان کے بازو بھی نہیں ہوں گے یہی تو وجہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کا مرتبہ سب سے منفرد ہے اور یہی مصائب سب سے بڑا مصائب ہے آپ کا کہ جب کوئی اونچائی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے حضرت السلام کی مظلومی بہت زیادہ ہے کہ کوئی اور شہید اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ زمین پر بغیر ہاتھوں کے کیسے گرا جاتا ہے آخری چیز بہت ساری چیزیں ہیں میں ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے بس ایک آخری چیز کے جو تسبیح بنائی گئی مٹی کی تو سب سے پہلے جو تسبیح بنی تھی جناب حمزہ عہد کے شہید جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنی تھی جی اور بس اب ہمارے پاس جو تسبیح ہے وہ امام حسین سید الشہدہ جو کربلا کے تھے ان کی خاک شفاء سے ہمارے پاس تسبیح ہوتی ہے ایک بہت خوبصورت ہے وہ یہ کہ عہد کے شہیدوں کے لیے نبی نے یہ فرمایا تھا حکم دیا تھا کہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرو لہذا حضرت زہرا کے لیے یہ ملتا ہے کہ جناب تو الظہرا سلام اللہ علیہ ہر جمعہ احد کے شہید یعنی جو سید الشدا ہیں ان کی قبر حضرت. پر جایا کرتی تھیں جب یہ جملہ میں نے پڑھا تو بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ احد کے سید الشہداء کے پاس جناب اظہرہ جاتی ہیں جمعہ کے دن اور کربلا کے سید الشہداء کے پاس جناب زہرا جاتی ہیں شب جمعہ کہتے ہیں نا کہ شب جمعہ کربلا کی سرزمین پر ذریعہ امام حسین کے پاس حضرت زہرا ہوتی ہیں اسی وجہ سے بعض الماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کربلا میں ہوں اور امام حسین کے حرم کے قریبوں اور شب جمعہ ہو تو وہاں جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو اس لیے کہ وہاں بی بی موجود ہوتی ہیں اور امام حسین نے یہ خود ایک عالمِ دین کے خواب میں آ کر کہا تھا کہ شبِ جمعہ جب میرے حرم میں آیا کرو تو میری ذریعہ کے پاس بیٹھ کر میرے اکبر کے مصائب نہ پڑھا کرو کیونکہ میری ماں میرے ساتھ ہوتی ہیں اور جب تم اکبر کے مصائب پڑھتے ہو تو میری ماں تڑپ کر مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتی ہے اور وہ یہ کہ میرے لال حسین بس اتنا بتا دو کہ اکبر کو کیسے اٹھایا تھا تو یہ چیزیں ہیں جو اوحد میں بھی نظر آتی ہیں اور ہمیں کربلا میں بھی نظر آتی ہیں بالکل امام حسین علیہ السلام نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کے وارث ہیں بلکہ آگے اس زیارت میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو وارث جناب امیر المومنین بھی کہتے ہیں آ, یہ بات تو عقل میں بالکل آسانی سے سمانے والی ہے خار کہ ہر بیٹا ہی اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم بات صرف باپ اور بیٹے کے اعتبار سے نہیں کر رہے ہیں ہم امام کی نسبت سے بات کر رہے ہیں جتے خدا کی نسبت سے بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام میں وہ کون سی خاص خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے صرف آپ کو وارث امیر المومنین کہا جا سکتا ہے ہم اور آپ جو گفتگو کر رہے تھے وہ امام حسین وارث انبیاء ہمارا جی موضوع تھا جی اور موضوع کے اعتبار سے ہم نے اپنی بات کو مکمل, مکمل کر, لی کر لی ہے جی لیکن چونکہ بات زیادہ وارثہ کی ہے تو آخری جو جملہ ہے جو وارث بتائے گئے وہ امیر المومنین کے تو اس میں صرف دو سے تین نقطے آپ کے خدمت میں اور وہ یہ کہ امیر المومنین نے جو قیام کیا ہے وہ قیام توحید کے لیے تھا دین کے لیے تھا بالکل اسی طرح امامِ حسین کا جو قیام ہے وہ توحید کے لیے ہے ایک چیز جو آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ہے تو اس اس آنسو کو برقرار رکھتے ہوئے جو چیز عمد المؤمنین میں ہے وہ امام حسین میں وہ یہ کہ جس طرح امام اعلی مقام امید المنین نے اپنے گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے اپنی ناموز پر تازیانہ لگتے ہوئے دیکھا ہے اپنے چھ مہینے کے محسن کی شہادت کو دیکھا ہے امام حسن نے تو نہیں دیکھا نا یہ وراثت کس کو مل رہی ہے امام حسین قیام میں آگ لگتے ہوئے بھی دیکھا نوک نظا سے جناب زینب پر تازیانے لگتے ہوئے بھی دیکھے اور جناب علی اصغر کی شہادت کو بھی دیکھا ایک چیز جو ہے وہ جو درد بھری ہے جو دل کو رلاتی ہے وہ یہ کہ امیر المومنین نے بھی جناب محسن کو چھپایا ہے ان کی قبر کا آج تک پتہ نہیں کربلا میں بھی امام حسین نے اپنے لال اصغر کو چھپایا تھا مگر جناب محسن کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہو سکی لیکن جب کربلا کی سرزمین پر ہم دیکھتے ہیں تو باوجود اس کے امام حسین نے اپنے لال علی صغر کو چھپایا تھا زیر لہد ان کو قبر سے کے نظا کے ذریعے سے نکالا گیا سروتن میں جدائی کی گئی چھ مہینے کے لال کا یہ منظر جناب رباب نے کیسے دیکھا ہوگا کیسے امام حسین نے برداشت کیا ہوگا یہ وراثت جو امیر المؤمنین کی طرف سے امام حسین کے پاس آئی ہے اور کسی امام کے پاس نہیں گئی یا یوں کہہ دوں امام حسین کو یہ نہیں ملی جبکہ ایک ہی بابا کے دونوں بیٹے ہیں جی. اور ہم پلہ ہیں دونوں امام دونوں ہم, ہم, ہم, ہم پلہ ہیں ایک جیسے ہیں جی. اور بہت ساری اور باتیں کی جا سکتی ہیں مگر صرف ایک اور آخری نقطہ وہ یہ کہ امام علی مقام کو بھی سجدے میں مارا گیا جی. کوفے کی سرزمین پر سجدے میں ان کے سر پہ تلوار لگی امام حسین کو بھی کربلا کی سرزمین میں کربلا کی سرزمین پر سجدے میں شہید کیا گیا امام علی پردیس میں شہید ہوئے امام حسین بھی پردیس میں شہید ہوئے بس یہیں پر لگتا ہے کہ امیر المومنین امام حسین علیہ السلام سے تھوڑے اور زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں وہ واحد امام کی زہر سے بھی شہید کیا گیا اور جسے تلوار سے بھی شہید کیا گیا اور اسے کتنی خوبصورتی سے دونوں بیٹوں نے آپس میں بانٹ لیا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے حصے میں زہر کی شہادت لے لی اور امام حسین علیہ السلام کے حصے میں تلوار کی تلوار شہادت کی آئی. کی شہادت آئی ہم نے اس گفتگو کا جو آغاز کیا تھا وہ زیارت وارثہ کے ہی جملوں سے کیا تھا اور جب آپ زیارت وارثہ کی عظمت کو بتا رہی تھیں اس کی فضیلت کو بتا رہی تھیں تو آپ نے آ, یہ ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ اس زیارت سے ہم امام حسین علیہ السلام سے ایک رابطہ قائم کر سکتے ہیں ایک کنیکشن قائم کر سکتے ہیں جو بلا آ, فصل ہے بغیر کسی چیز کے ہمارے ہم دونوں کے امام اور ہمارے درمیان حائل ہوئے ایک کنیکشن بنایا جا سکتا ہے تو وہ کون سا جملہ ہے اس زیارت کا جو اس رابطے کو ثابت کرتا ہے اور اسی بات کے ذریعے سے میں چاہوں گی کہ ہم ناظرین تک ایک بہترین پیغام پہنچا سکیں کہ یہ زیارت آ, اس امام کے ساتھ آپ کا رابطہ قائم کرتی ہے جو امام اپنے آپ میں ہی بے مثل و بے نظیر ہے کہ بارہ اماموں بشت میں ہر کوئی ہم پلہ ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کتنے سارے مقامات پر جو ہیں وہ بلند نظر آتے ہیں بشت افضل نظر آتے ہیں تو ہم کیوں ایسا موقع چھوڑیں کہ جب ہمارے پاس ایک راستہ ہے ایسے امام سے بغیر کسی اڑنگے کے ایک رابطہ قائم کرنے کا تو آپ وہ بیان کریں تاکہ ہم ناظرین اور ہم اس سے بہترین فائدہ حاصل کر سکیں ان جملوں کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتی ہوں خدا ہمیں روزانہ وارثہ کو پڑھنے کی ہمیں توفیق کرے uh, اس میں جب ہم یہ اس جملے پر پہنچتے ہیں نا کہ اشد و من کا مدین و ارکان تو اس میں ہم امام حسین سے کہتے ہیں کہ بے شک میں گواہی دیتی دیتا ہوں ان کا آپ یعنی ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم میں گواہی دے رہا ہوں کہ کا آپ ہیں درمیان میں تو کوئی نہیں ہے نا ہم ڈائریکٹ امام حسین سے بات کرتے ہیں اور ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ آپ دائم الدین دین کے ستون ہیں آپ دین کے لیے پلر ہیں اور وہ ارکان المومنین اور مومنین کے لیے آپ رکن ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں وہ اشہد و میں اس بات کی گواہی دے رہی ہوں مولا کہ آپ جو ہیں وہ تقیبی ہیں رضی بھی ہیں ذکی بھی ہیں ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں اس میں جو لفظ مہدی آیا وہ امام حسین کے کی لیے ہے یہ امام زمان کے لیے نہیں ہے hmm. ہم ہم ہماری ماؤں نے ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ جب یہ جملہ آتا ہے تو ہم لوگ سر جھکا لیتے hmm. ہیں اور hmm. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید امام زمان کی بات ہو رہی ہے hmm. نہیں اس زیارت میں مہدی بھی امام حسین کو کہا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ جو خوبصورت جملہ ہے جس میں ہم اور آپ امام حسین سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں نا امام حسین سے کہ وہ اشحد اے مولا میں گواہ بنا رہا ہوں اللہ کو اللہ کو. و اور ایمان ہے اس بات پر کہ, و کہ آپ رجت کر کے واپس آئیں انشاء مجھے یقین ہے کہ آپ رجت کر کے واپس آئیں گے اور آ, میرا اس بات پر ایمان ہے کہ آپ نے جو عمل انجام دیا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے اور ہم جب یہ کہتے ہیں نا کل بی بس یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے hmm. قلبی بیلب یعنی میرا قلب آپ کے دل سے کے دل سے جڑا ہوا ہم ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں نا کس سے کہ مولا میرا دل آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے آپ کے دل سے ملا ہوا ہے اگر ہم جاتے وارثہ پڑھ کر یہ مولا سے کہتے ہیں کہ قلب لِ سلم بولا میرا دل آپ کے دل کے جیسا تو پھر ہم تلاش کریں نا کہ کہاں امام حسین کا دل اور کہاں ہمارا دل اور اس جملے میں امام صادق اگر یہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دل حسین کے دل سے جڑا ہوا ہے تو پھر ہمارا مقام کتنا بلند کر دیں اور اگر ہم نے یہ کہا کہ میرا دل آپ کے دل کس سے جڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی جو امام کے قلب کے اندر تھی جو امام کے روح کے اندر تھی اور زیادہ وارثہ کا یہی پیغام ہے کہ صرف رشتہ قائم کرنا ہمارے لیے کافی اس نہیں رشتے ہے کی لاج رکھنا انشاءاللہ اللہ میں توفیق الہن جیسا امام حسین چاہتے ہیں ہم ویسے ازادار بن سکیں الہیہ الہیہ یامین اس گفتگو کو آپ کا شکریہ ادا کیے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے نہ جانے کتنے گھنٹے صرف کیے ہوں گے اس گفتگو کو ہمارے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو جو بہترین توفیق دی ہے ہم اس سے دعا گو ہیں کہ وہ ان توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی طریقے سے آپ ہمارے پروگرامز کو زینت بخشتی رہیں اور ہماری قوم کے لیے اسی طریقے سے ایک بہترین فخر نما شخصیت آپ بنی رہیں جزاک اللہ خار ناظرین گرامی امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء یہ گفتگو الحمد اتنی خوبصورت رہی کہ پچھلے نو ایپیسوڈز میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو جب امام جعفر صادق علیہ السلام وارث جناب آدم کہتے ہیں تو ان دونوں میں کیا رابطہ ہے جب جناب نوح کا وارث کہتے ہیں تو پھر دونوں ہی کشتی نجات نظر آتے ہیں جب جناب ابراہیم کا وارث کہتے ہیں تو ان دونوں نے ہی بہترین امتحانات دیے ہیں خدا کی راہ میں اور جب جناب موسا کا وارث کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو تو نہ صرف ان دونوں کی ذات بلکہ ان کے ارد گرد جو شخصیات نظر آتی ہیں ان دونوں کا کردار بھی ایک دوسرے سے مشابه ملتا جلتا نظر آتا ہے اور بالآخر رسول اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات مقدس کے بھی وارث امام حسین علیہ السلام ہیں اور امیر المومنین کے ساتھ ساتھ یہ گفتگو ہماری بالآخر رجت پر آ کر ختم ہوئی کہ اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر کرا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ ظلم جو کربلا کی زمین پر ڈھایا گیا اس کا انتقام لینے کے لیے وہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں جلد از جلد تاجیل فرمائے ہمیں اور آپ کو وہ چھوٹے سے چھوٹا قدم اٹھانے کی توفیق دے جو امام کے ظہور کو ہم سے قریب سے قریب تر کرتا چلا جائے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے چینل ون میں کوئی اور پروگرام لے کر بنے رہیے آپ چینل ون کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت فی امان اللہ